ری دوڑ ہر وقت بندہ ہی الحمد للہ والصلاة والسلام وسلام رسول اللہ اعوذ باللہ علیم من بلّہ علیمان بسم اللہ یسور حام سجدہ ہے اس میں سے کچھ آیات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کی تفسیر صرف صالحین کی تفسیر سے جو نقل کی گئی اس کے مطابق انشاء اللہ دیکھیں گے کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کس طرح سے چلنا چاہیے جو کچھ ہمارے اندر غلط ہے وہ درست کرنا چاہیے اور وہ لوگ کون ہیں جو آج طائفہ المنصورہ ہے تاکہ ان کے ساتھ آدمی مل جائے کیونکہ یہ ایک عملی سوال ہے کہ بیان کے بعد ہمیں باقاعدہ نشاندہی کرو کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم لے جائیں اور ان کے ساتھ مل کر ہمیں وہ صحبت حاصل ہو کہ جو اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ کا کا ہاتھ ان پر ہوتا ہے ید اللہ ہی معلجماع اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے اور اللہ کی تائید انہیں حاصل ہے کہ وہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے دشمن پر غالب رہیں گے فتحیاب رہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین اور کون ہے بات کے اعتبات سے قول کے اعتبات سے ان سے بہتر یعنی ان سے بہتر بات یا اس سے بہتر بات کس شخص کی بات ہے ممن دعا اللہ وہ شخص کے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو وہ صَالِحًا پھر اس کا عمل صالح اس بلاوے پر اس کے خلوص کی پہچان ہو الْمُسْلِمِينَ پھر وہ جس کی طرف بلاتا ہے اس پر عمل کرنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہو اس کی عملی تصویر ہو تو یہ تین صفات بیان کی اس کے بعد والی آیات بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اس سے مزید وضاحت ہوگی پہلی صفت یہ ہے کہ بلاوا اس کا اللہ کی طرف ہو وہ لوگ جو آج معاشرے میں اس صفت کے حامل ہیں دائی لوگ جو دعوت دیتے ہیں اسلام کی جو کفر کے مقابلے میں نبرد آزما ہے ان میں دائی کے طور پر دیکھنا ہے کہ کون سے دعات ہیں جن کے اندر یہ صفت ہے اور انفرادی طور پر یہ صفت تو ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے کیونکہ ہر مومن جو ہے اسے اجازت دی گئی ہے کہ اللہ کی جو بات بھی تم سمجھ چکے ہو قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کو ایمان لانے کے بعد اپناؤ اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دو و تباس و بل یہ کل مبنی کی صفت ہے تو یہاں پر خاص طور پر چوٹی کی صفت یہ ان میں ہے جو تھے جو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ممن دا اہ پہلی بات کہ وہ بلاوا خال اللہ کی طرف ہو اس بلاوے میں کسی قومیت کی کسی شخصیت کی چھاپ کی بوں نہ ہو کسی ایک قسم کی کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے یہ شبہ ہو کہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ اپنے بلاوے میں کچھ اور بھی مقاصد رکھتا ہے بلکہ بالکل خالص اس کا بلاوا اللہ کی طرف ہو تو جو اللہ کی طرف بلائے گا سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو پہچانتا ہو تو اسے اللہ کی جتنی پہچان حاصل ہوگی اور جس قدر وہ اللہ کو پہچان کر بصیرت پر ایمان لایا ہوگا اسی قدر اس کا بلاوا زوردار ہوگا بھرپور ہوگا اور درست ہوگا تو سب سے پہلی ضرورت اللہ کی پہچان ہے اور اللہ کی پہچان کسی شخص کو اپنے آپ تو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ نبی کا ذریعہ اختیار نہ کرے علیہ سلاط و اسلام اور رسول علیہ سلاط السلام کا ذریعہ کیونکہ اللہ رب العزت ہر آدمی سے خود مخاطب نہیں ہوتا نہ قرآن کو اس نے پتھر پر نازل کیا قرآن رسول کریم پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ و وسلم تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان بررسالت اسی میں آ گیا توحید کہ اللہ کی پہچان ہو ہی نہیں سکتی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ حاصل کی جائے کیونکہ اللہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے پھر اللہ کا رسول سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح پہچان لیں تو اللہ کی پہچان اس شخص کو حاصل ہو یہ ایک دائی کی پہلی نشانی ہے جو ہمیں دیکھنی ہے کہ اللہ کو قرآن و سنت کی روشنی میں پہچانتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ کے اسماع اللہ کے صفات اللہ تعالیٰ کے احکامات یہ کہاں سے لیتا ہے کیا اس کی دعوت وہی پر مبنی ہے الحمدللہ یہ پہلا سٹیشن ہے یہ پار ہو گیا عام صرف دعوت ہی نہ ہو اس پر عمل ہو اس پر عمل اس بات کا ثبوت ہو کہ یہ جانتا نہیں اس پر ایمان لاتا ہے جاننے والے تو ہو سکتا ہے بڑے دانشور ہو بڑے وہ لوگ ہو جو اس سے بھی زیادہ جانتے ہوں یہ ان کی نسبت ایک چھوٹا عالم ہو ان کی نسبت ایک چھوٹا داعی ہو مگر اس میں یہ صفت ہونا ضروری ہے کہ جس کی طرف بلاتا ہے اس پر عمل پیرا ہے یہ صفت سب دعات میں آپ نہیں دیکھیں گے اور جو خاص طور پر وہ مواقع جہاں پر انسان کا امتحان ہوتا ہے یعنی مصیبت میں اور سکھ میں دونوں یہ مشکل مقامات ہیں ان میں آ کر لوگوں کا جو ہے بیلنس آؤٹ ہوتا ہے مشکلات میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اظہار نہیں کر پاتے میں ڈاکٹر سفر بن عبدالرحمان الحوالی کو سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایکسیڈنٹس تو ہو جاتے ہیں سعودی عرب میں بھی اور بہت شدید ہوتے ہیں کیونکہ اسپیڈ بھی بہت تیز ہوتی ہے کہ ایک بزرگ کے بہت سارے عزیز و رشتہ دار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے اللہ تبارک و طرح کو پیارے ہو گئے وہ آیا اور اس نے صبر کا مظاہرہ کیا اور بعض لوگوں سے الحمدللہ کے الفاظ بھی ان اللہ کے بات سنے گئے جیسے ابو حنیفہ کے بارے میں مشہور ہے رحیم اللہ کہ ان کو بتایا گیا کہ آپ کا تجارت کا بھرا ہوا سامان سے جہاز ڈوب گیا تو ابو حنیفہ رحی اللہ نے اناََ اللّہ انہ, انہ راجیون کہا پھر الحمدللہ کہا یہ لوگ شیکی کے لیے نہیں کرتے سکھانے کے لیے کرتے کسی نے پوچھا یہ اس کا محل ہے انہوں نے کہا اس لیے کہ میں اپنے دل کو اللہ تبارک بطالع شکایت کو بری پاتا یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ راضی برازا رہے اور یہ سمجھے کہ یہ تقدیر کا لکھا ہوا تھا اگر سے تدبیر کو چھوڑنا تقدیر کے بہانے سے یہ تقدیر کے عقیدے میں گمراہی تدبیر کو نہ چھوڑے مگر تدبیریں سب فیل ہو جائیں اور تقدیر غالب آئے تو کہے معذیا حکم اللہ کا حکم میرے بارے میں ہو گزرا آد الفیاہ کذاؤ اس کا ہر فیصلہ عدل پر حکمت پر رحمت پر اور خیر پر مبنی اور اس پر جب اپنے آپ کو پائے تو اللہ کا شکر کرے الحمدللہ اللہ حدان علی حضا وما کن علی لولا اللہ حدان اللہ اور اسی طرح سے جب خوشی پہنچے تو اتنا بھی خوش نہ ہو جائے کہ اسے گویا سمجھے کہ مجھے آخرت میں مل گئی اور بالکل سب کچھ بھول جائے بلکہ ہر خوشی پر اہل ایمان اصل خوشی کو یاد کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ خوشی وقتی ہے شکر ہے اللہ نے خوشی دکھائی ہے مگر بہرحال اس خوشی کو اس طرح نہ سمجھو کہ اسی دنیا میں دل دن لگ جائے اور جب انہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو وہ پھر جہنم کو یاد کرتے ہیں اور کیسا خوبصورت فول میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پڑھا حامد صاحب نے ایک کتاب جدید لکھی ہے ابن القیم کی کتابوں سے نکال کر بہت خوبصورت مجموعہ ہے وہ دل کی وادی کو آباد کرنے کے لیے دل زندہ کرنے کے لیے اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے کہ جب مجھے کوئی دکھ پہنچتا ہے تو میں اس طرح سے اپنے دل کو تفلی دیتا ہوں کہ اس دکھ سے زیادہ بھی پہنچ سکتا ہے الحمدللہ کہ مجھے تھوڑی تکلیف آئی اس سے زیادہ تکلیف بھی جو آ سکتی تھی پھر میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ تکلیف میری دنیا میں آئی شکر ہے کہ اللہ تعالی نے میرے دین کو محفوظ رکھا یہ فتنہ میری دنیا کی حد تک ہے جو آخر کار ختم ہونے والی ہے تو وہ عالم جو ہے وہ صاحب بصیرت ہو اللہ کو پہچانتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کی ذات یکئی اللہ کی صفات جس طرح اس نے بیان کی اللہ کے اسماء اللہ کے افعال اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکامات ان سب میں ان کا راستہ اس عالم کا راستہ شفاف ہو وہ راستہ صرف اللہ کا راستہ ہو کسی سوہر ورزی کادری چشتی نقش بندی کا راستہ نہ ہو وہ کسی کی اندھی تقلید میں مبتلا نہ ہو وہ راستہ رسول کریم کا راستہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم وہی کا راستہ وہ آمیدہ سوال اور یہ راستہ صرف بتلاتا نہ ہو لوگوں کو اس پر عمل پہ ہو اور مختلف گھڑیوں میں آزمائش کی اور اس وقت جب کہ ایمان کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے یہ ہمیں قیمت ادا کرنے والوں میں سے دکھائی دے جب لوگ جو ہیں وہ منہ پھیر لیا کرتے ہیں یہ منہ نہ پھیرنے والا تو یہ عالم ہے عالم کے طور پر اختیار کرنے کے لیے یہ دوست ہے دوست کے طور پر اختیار کرنے کے لیے تیسری صفت یہ بیان کی وی منل مسلم اور یہ اس بات پر ایسا دلیری کے ساتھ عمل پیرا ہو اور اتنی بصیرت اسے حاصل ہو چکی ہو کہ یہ سر عام اس بات کا اظہار کرنے میں بالکل نہ جھجکے کہ میں تو اسی پر عمل پیرا ہوں اور میں تو مسلمان ہو گیا آنا اول مسلمین کوئی اس کا ساتھ دے یا نہ دے یہ ببانگ دہل اعلان کر دے کہ میں اسی پر ہوں جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیکم السلام کہ نبی فرماتا علیہ صلاح وسلم کلڈ اشورا کا اکم تم مکی دلا کہ میں ایمان پر اور ایمان کے دعوے پر پورا یقین رکھتے ہوئے قائم ہوں اور کھڑا ہوں پلد اشورا کا تم میں ہے کوئی بلبوتا تو لاؤ اپنے سارے شریکوں کو بلا گا پھر جو کر گزرنا چاہتے ہو میرے ساتھ کر گزو فلا اور مجھے ذرا بھی محلت نہ دو انل کتاب میرا کار تو وہ رب ضلجلال ولی کرام ہے کہ جس نے کتاب میرے اوپر نازل کی اور میں اس کتاب کے مطابق کھڑا یہ اعلان کر رہا ہوں وہ ہوا یا طلحین اور اللہ نے یہ نبی کی حد تک نہیں چھوڑا یہ مہربانی سے کہا وہ ہوا یا طلحین جو بھی شخص اس طرح انبیاء علیہ کی اقتدا کرتے ہوئے چیلنج کرے گا اللہ اس کے ساتھ تو یہ ڈرتا نہ ہو اس معاملے میں اس معاملے میں جھجکتا نہ ہو بھری محفل بھری مجلس میں بھرے دشمنوں کے جمگھے میں یہ شخص الل اعلان توحید پر قائم ہونے کا دعویٰ کر دے اور اس پر اللہ کی مدد کی بنیاد پر لوگوں کو چیلنج کر دے یہ چیلنج ہے اسلام یہ مارکا ہے مارکے کے بغیر اسلام نہیں تو مار والے جو دعات ہیں وہ کون ہیں آج پہچان گے ان کی طرف بھی ہم آئیں گے ضرور ان کا نام بھی ضرور لیں گے اور آپ کو الحمدللہ وہ سمجھ بھی آ چکی ہوگی پھر اللہ تعالی نے دنیا کے اندر دعوت کا طریقہ کیا ہو وہ بیان کر دیا انتہائی جامع الفاظ میں ولا تص طویل ہاسنا تو ولا صحیح کبھی بھی ہسانہ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی کوئی بھی عقل والا یہ بات نہیں کہے گا کہ کبھی بھی بھلائی اور برائی برابر ہو سکتی ہے ای دفعہ عبل آحسن اگر تو برائی دور کرنا چاہتا ہے تو احسن کے ساتھ بھلائی کے ساتھ دور کر فضل بین کا و بین و ادا و تم کا انلی یُن حلیم ولی یون حمیم تو پھر یہ اگر انداز اختیار کیا گیا کہ بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کیا گیا تو پھر جو دشمن ہے نیک دل دشمن وہ سب ولی الن حمیم گرم جوش ساتھی بن جائے گے جو ہیں ہی شیاتی وہ تو شیاتی رہیں گے مگر جن میں خیر فصلت خیر ہے وہ اگر آئیں گے اگر جمع کرنا ہے لوگوں کو تو یہ طریقہ جمع کرنے کا اور سب سے بڑی خیر کیا ہے توحید باڑی تعالی اللہ رب العزت اکیلا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے اپنے اسماں کے اعتبار سے اپنے افعال کے اعتبار سے اپنے حکموں کے اعتبار ساری کائنات پر ذر ذرے پر اس کا حکم چل رہا ہے اور اس میں کوئی شخص جو ہے وہ بھول نہیں سکتا کیونکہ ہر ایک کے ساتھ دن رات اس کی آجزی اس کی فقیری اور جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا جو وہ نہیں چاہتا وہ ہو جاتا ہے اس قسم کے بیسیوں واقعات ہر شخص کی زندگی میں تجزیہ کے لیے اسے ہر وقت دعوت دیتے ہیں اگر اللہ کو پہچاننا چاہے تو اللہ رب العزت کو پہچاننے والے شخص کے لیے یہ بات واضح ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے اور وہ اس کو بنانے کے بعد اس سے بے پرواہ نہیں ہوا وہی اس کو چلانے والا بھی ہے اور ہر ایک کی خبر رکھے ہوئے اور پوری کائنات کو احاطہ کیے ہوئے ذرے ذرے کو اور البصیر ہے الشمی ہے اور الولی ہے کارساز ہے اپنے بندوں کے ساتھ ہے ہر وقت یاد اللہ ہی فوکا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا فرعون کے پاس جانے کا موسا اور ہارون کو حکم تعالی میں خلاط و اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں اصما ہوا آ سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں جاؤ میں تمہارے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ ہے سب کے باوجود اس کے کہ ذات کے اعتبار سے عرش پر استوا کیے ہوئے پاک ہے اس کی ذات کے مخلوق کے اندر ہو اور پاک ہے اس بات سے کہ مخلوق اس کے اندر ہو مخلوق سے جدا مرد ساری مخلوق کو گھیرے ہوئے ہیں تو اللہ کی توحید سب سے بڑی اچھائی اور شرک سب سے بڑی برائی ساری برائیاں شرک کے اندر ساری خوبیت توحید کے اندر تو اگر شرک کو دور کرنا ہے دنیا میں سب سے بڑی برائی کو تاکہ سب برائیاں دور ہو جائیں کیونکہ اس برائی میں سب برائیاں ہیں تو توحید سے دور ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ شرک کی بعض قسموں سے وقتی طور پر سمجھوتا کر لیا جائے نرمی اختیار کی جائے تاکہ شرک کی دوسری قسم ختم ہو جائے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا ننگا چٹا کفر اور ایک کل کھلا شرک جو ہے اس کو پہلے موضوع بحث بنایا جائے سب سے پہلے اس کے اندر لوگوں کو درست کرنے کی بھلائی کے ساتھ توحید کے ساتھ کوشش کی جائے کیونکہ جب انہیں ایک ننگی چٹّی بات جو ہے اس میں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور وہ اس کی نسبت اچھائی کے اندر داخل ہو جائیں گے تو پھر دوسری بات بتانا آسان ہوگی جو بدت ہو جو اس سے کم تر ہو جو اس سے چھوٹی خرابی ہو جو شرک کی طرف شرکیاں ہو کفریا ہو نہ کہ ننگا چٹا شرک اور ننگا چٹا کفر ہو تو یہ تو ایک حکمت عملی ہے جو ہمیں سنت سے ملتی ہے اور یہی انبیاء کا طریقہ کار ہے علیہ مسلاط وسلام کہ وہ بات وہ کرتے ہیں جو بات دو اور دو چار کی طرح سمجھ آئے وہ کبھی مناظرہ جیتنے کے لیے بات نہیں کرتے جبکہ ابراہیم علیہ سلاط وسلام نمرود کا اس بات کا جواب کہ اس نے کہا کہ انا ابھی و امید ایک بھلے چنگے آدمی کو قتل کر دیا جس پر کوئی جرم نہیں تھا ایک جو اس کے نزدیک مجرم اور قتل کرنے کی سزا پا چکا تھا اسے چھوڑ دیا اور احمق نے یہ کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلاط اسلام اس کا جواب دے سکتے تھے مگر وہ مناظرہ نہیں کیا کرتے مناظرہ جیتنا ان کا مقصد نہیں تھا انہوں نے اس کا جواب وہ دیا جس سے لوگوں کو بات سمجھ آ جائے اور بات خراب نہ ہو انہوں نے کہا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے تو کل مغرب سے نکال کر دکھا دے یا ابھی نکال دے جب بھی نکال سکتا ہے تم فبو ہی طلحی کفر کافر کا بکا رہ گیا امبیا علیم السلاط اسلام کا طریقہ کار بالکل روز روشن کی طرح آیا ہوتا ہے اس میں ذات کی نمائش ذات کی ذرا بربی غیرت وہ سب چیزیں کوئی نہیں ہوتی وہاں بلاوا صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے اس بات میں انہوں نے نہیں پرواہ کی کہ لوگوں کو جو جواب نہیں دیا جواب نہیں دیا لا حرج کچھ کہہ لے لو حافظ ابن میں رحمہ اللہ مول مار کا سخ جو بہت بڑا شاندار مارک ابن تیمیہ رحی اللہ نے تاطار کے خلاف لوگوں کو ابھار کر لڑا تھا لڑنے والا تو بادشاہ تھا ناصر صرف مگر حقیقت بادشاہ بھی اس وقت ابن تیمیہ تھے رحی محلہ اور کمانڈر بھی ابن تیمیہ تھے رحی محلہ ابن تیمیہ اس مارک کے, کے اندر شریک ہونے کے لیے نکلے چند احمق لوگوں نے حافظ ابن تیمیہ پر آوازیں کسے ہیں کہ اب تم بھی بھاگ کر جا رہے ہو اس لیے کہ حالات بہت خراب ہیں گھیرا بہت تنگ ہے تو ابن تیمیہ نے اس وقت جواب نہیں دیا کیونکہ اس وقت بالکل مارکا کے قریب تھے اور وہ خاص طور پر ذکر کا موقع تھا حافظ ابن تیمیہ اس سے پہلے بہت کچھ بیان کر چکے تھے کہ ان کا جواب دینے والے بیسوں لوگ ابن تیمیہ کو جاننے والے موجود تھے وہاں اس واسطے کبھی بھی دہائی سیلحق اپنا وقت ضائع نہیں کرتا حافظ ابن تعمیہ اس وقت شدید طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی پوری توجہ کیے ہوئے تھے خاموشی کے ساتھ نکل گئے اور وہاں جا کر کمانڈر کو کہا سب سے پہلے مجھے اس مقام پر پہنچا دو جہاں پر موت کھیلتی ہے تو ان کو سخت ترین مقام میں پہنچا دیا گیا وہاں آپ ربیہ دیکھ رہے تھے کہ تاتار کی فوج پہاڑ سے اتر رہی تھی جیسے دریا جو ہے وہ اوپر سے نیچے کو بہ رہا اس طرح سے بے شمار پھکا تھا اور ہر طرف موت نظر آتی تھی حاص ابن تعمیرہ نے وہاں بھی ایک لمبی دعا کی اور خوب اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کی اس کے بعد مارکا کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت وہ یہ سمجھتے تھے کہ اہموں کو کا جواب دیتے ہوئے میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس وقت جس ذکر کی ضرورت ہے اس سے غافل نہ ہو جاؤں تو دائ الالحق جو ہے وہ ہمیشہ حق کے ساتھ باطل کو دور کرتا ہے یہاں کیا قول ہوتا ہے جمہوریت ہے تو کو مگر اس وقت اس کے سوا چارائے گار کوئی نہیں یہ آرمی اور یہ سارے کا سارا نظام حکومت کا ہے تو تاوت مگر تعوت سے مدد لیے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا وہ کون سا جہاد آپ پر اللہ نے فرض کر دیا ہے جو تعبوت کی مدد لیے بغیر نہیں ہو سکتا کیا ربیضال ولی والاکرام خود ہی یہ دائیں کی تاریخ ہمیں سکھلاتا ہے اور خود ہی ہمیں مجبور کر دیتا ہے اگر تعبوت کے بغیر اللہ کی عبادت نہ کر سکے جہاد سے بڑھ کر کون سی عبادت ہوگی کتاب سے بڑھ کر کیا عبادت ہوگی کہ جب ایک شخص اپنی قیمتی ترین شہر علیک وسلم جان تک کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے اور اب بات آئی گئی تو یقینا یہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اس وقت دین کو سمجھنے والے ہیں اور سب سے زیادہ دین پر عمل کرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ اللہ کی طرف بلاوا دینے والے ہیں اور حافظ ابن تیمیہ کا رسالہ جو کہ ان کے فتح کے اندر موجود ہے جس کا نام حکم محمد اسلام ایک عرب عالم نے رکھا تو ان کا حکم جو اسلام کی شریعتوں کو اسلام پر شریعت کہتے ہیں راستے کو اسلام پر چلنے کے راستوں کو بدل دے ان کا حکم کیا ہے شریعت میں یہ رسالہ اتنا خوبصورت رسالہ ہے اور اس قدر جامع اور اس قدر ٹھوس جوابات دیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس وقت میں اور اس وقت کا موازنہ جو کیا ہے انہوں نے بلکہ موازنہ نے بیان کیا ہے اس کا موازنہ آج کے حالات سے ہم کرے تو بالکل یہ حالات ہرگز ہرگز تھوڑی بہت ناموں کی تبدیلی کے ساتھ این ابنطامیہ انہی حالات میں وہ مثلاً ذکر کرتے ہیں اس وقت یمن کی حالت یہ ہے کہ یمن کے حکام تو تعار جو سب سے بڑا مرتب کاف دشمن ہے اور یہود و نصارہ جو اس کے ساتھ ہے اور آج سمجھ لیجیے کہ سب کچھ امریکہ اور باقی تمام جو سٹیٹس ہیں اور مرتد حکام آج ان کے نیچے ہیں اس وقت تاطار اوپر تھے اور یہودوں نے ہارا ان کے نیچے تھے اس فرق کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یمن والوں کا یہ حال ہے کہ وہ تو اگر موقع ملے تو تا تار کو پیغام بھیجنے کے لیے تیار ہے جیسے آج امریکہ کو یہ حکومت پیغام بھیج رہی ہے دوستی کے اور انہوں نے کہا دوستی کا پیغام بھیجنا بلکہ ان سے ثابت ہے کہ انہوں نے ان سے بنا کر رکھنا پسند کیا کہ یہ ہماری طرف روخ نہ کرنے اور اگر روخ کر لیا تو یہ سب سے پہلے ان کی تابے کرنے والے ہوں گے پھر کہا جو حرمین والوں کا حال ہے وہ تو یہ حال ہے کہ وہاں پر جو صالحین ہیں وہ کمزور ترین کر دیے گئے ہیں کہ آج بھی یہ حال نہیں ہے ان کی تو چلتی نہیں ہے اور جن کی چل رہی ہے جو غالب ہے ان کا حال برا ہے وہ تو خود جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ان سے ڈر رہے ہیں اور اگر کہیں یہ غالب آ تو وہاں پر رف شیئت جو ہے وہ چھا جائے گی اور تتاریوں میں بھی شیئہ موجود و اللہ آج بھی وہاں پر شیعہ جس طرح سے سر اٹھا رہی ہے وہ سمجھنے والوں لوگوں کو اور جاننے والے لوگوں کو پتا کہ کس طرح شیعہ کو وہاں پر آج قوت حاصل ہے جو اس سے پہلے نہ تھی حتیہ کے ادر اسالے نے آج سے کوئی پانچ چار سال پہلے لکھا تھا کہ ایران نے سعودیہ کے اندر اپنا فصیر شی کو مقرر کیا جبکہ انہوں نے خیر سگالی کے طور پر سعودی شیعہ کو ایران کے اندر مقرر کیا سکے یہ یعنی کیا کہ سعودی سنی کو مقرر کرتے اور اسی طرح سے شیعہ دن دہاتے پھرتے اور ان کی مجرسی اور محفلیں اپنے خاص علاقوں میں ہو رہی ہیں اور وہاں پر ان کا رد کرنے کی اجازت نہیں ہے اس طرح سے کہ کھلم میں کھلا رد ہو اور, اور بھی بہت سے کتن ہیں ضروری نہیں کہ ہر چیز اسی طرح سے برابر ہو پھر وہ کہتے ہیں مراکش اور تیونس والے ان کا حال تو یہ ہے مسلمانوں کا کہ ان کے ساتھ جہاد واجب ہو چکا ہے اور پھر کہتے ہیں مغرب اقسا میں جو لوگ ہیں ان کی حالت تو اور بری ہے ان کی فوجوں میں تو اس وقت عیسائی موجود ہیں اور وہ صلیبیں لٹکائے پھرتے اور اگر تاتار غالب آئے تو یہ عیسائی مسلمانوں کے خلاف خود ایک تلوار بن جائے گی اور کہتے ہیں اس وقت صرف جہاد کرنے والے دمشق میں موجود ہیں اور مصر میں یہ دو ہیں یہ قطبہ ہیں اسلام کا لشکر ہے اور یہی اس وقت اب طاعف المنصورہ کہلانے کے سب سے زیادہ حقدار ہے یقیناً اس وقت کفار کے مقابلے میں جو لوگ بھی لڑ رہے ہیں اپنی تمام خطاؤں کے باوجود اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود یہ ادھار پوری امت کی طرف سے وہی ادا کر رہے ہیں یہ پوری امت پر فرض کفایا ہے اگر وہ بھی ادا نہ کرے اور ابن قیمیہ وہاں لکھتے ہیں کہ اگر آج یہ مٹھی بھر بھی مٹ گیا آج اگر مصر والے اور دمشق والے ان تاطار کے مقابلے میں شکست کھا گئے اور ملیا میٹ ہو گئے تو پھر اسلام کا نام لینا بھی مشکل ہوگا اور اس طرح سے لوگوں کو ذلیل کیا جائے گا جس طرح وہ کہتے ہیں کہ چھ سو ننانوے ہجری میں کیا گیا تھا چھ سو ننانوے میں یہی ہوا تھا کہ تاطار غالب آئے اور انہوں نے مسلمانوں کا بے درخ قتل کیا تو یہ حافظ ابن تیمیہ جو ہیں یہ اٹھے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو مٹایا اور جہاد بھی بھلائی ہے یقیناً کتاب کے بغیر یہ باتیں درست نہیں ہوتے نبی علیہ خداۃ السلام نے فرمایا ازا تبا تم جب تم اینا بائی شروع کر دو گے سودی بائی اینا ایک خاص قسم کی سودی بائی ہے جب تم سودی تجارت شروع کر دو گے وہ اخذ ازناب البق اور تم گائے کی دم پکڑ لو گے یعنی گائے بھینس اور مال مویشی میں مست ہو جاؤ گے رضی تم اور کھیتی باڑی تمہیں اپنے ساتھ بٹھا لے گی جہاد کے میدانوں سے نکال لے گی بترک تمول اور تم جہاد چھوڑ دو گے کیا خلمانی نے بھی اس روایت کو درست کہا اور دیگر علماء نے بھی درست کہا وہ ترک تم الجہاد تم جہاد کو چھوڑ دے گا صلط اللہ علیہ ظلم اللہ تم پر ذلت اور مسکنت جو ہے یہ مسلط کر دے گا اور کہیں آتا لا طرف آو اور نہیں بلند کرے گا نہیں اٹھائے گا لا تنزا اللہؤ اللہ نہیں اٹھائے گا یہ ذلت عم تم سے ترجو ترجیح دینکم حتہ کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹا ہو تو دین میں کیا چیز چھوڑی تھی یعنی ترجو الى ما ترکتم اس کی طرف آؤ جو تم نے چھوڑا تھا ترخت جی جب تم قتال چھوڑ دو گے تو اس وقت یقینا انہیں لوگوں نے توحید سمجھا دی اور آج تابوت کی جو پہچان ہے پائی جاتی مسلمانوں میں اس سے پہلے نہ تھی آج سے آپ بیس تیس سال پیچھے چلے جائیں آپ کو یہ پہچان اس طرح نہیں ملے گی یہ مضامین نہیں ملے گی انٹرنیٹ اس ترجمانی سے خالی ملے گا آپ کو اور کتب جو ہیں وہ بھی اس بات کو بیان کرنے سے دور ہوگی سوائے چل علماء ربانی ہند کے کتب کے اب تو اللہ کثیر ہے جو اس موضوع کو اٹھا رہے ہیں اور اس کی برکات سے ہر قسم کے اشراک کی نشاندہی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر برائی دور کرنا چاہتے تو برائی سے دور نہ کرو اگر دنیا کے اندر یہ جو لوگ مخلوق کو اپنا رب بنائے ہوئے سب سے بڑی برائی یہ کہ مخلوق مخلوق کی گردنوں پر سوار ہم سب آزاد پیدا کیے گئے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور کی ربوبیت میں دیا ہو وہ اکیلا ہی خالق ہے اکیلا ہی مالک ہے اکیلا ہی معبوت ہے تو ہم جب آزاد پیدا کیے گئے تو کسی مخلوق کو کیا حق ہے کہ ہمیں وہ اپنا بندہ بنائے یہ اپنے قانون بنائے یہ حکام اور ان قانونوں پر ہمیں گھسیٹے اور اپنے قانونوں سے ہمیں ہانکے پوری مملکت کو اپنے بنائے ہوئے قوانین سے اسلام سے بے پرواہ ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی انتہائی زیادہ جو ہے سیدھی اور جنت کو جانے والی وہ شریعت چھوڑ کر اپنی شریعت بنائے مولوی اپنے مسئلے بنائے اور اپنی شریعت بنا لے اور قرآن و حدیث سے بالکل آزاد ہو ہمیں تو آزاد پیدا کیا گیا ہمیں کسی کی غلامی میں اللہ نے نہیں دیا تو آج آزادی اس مخلوق کی غلامی سے اور مخلوق کی ربوبیت سے اسی طرح ممکن ہے کہ ہم اس اسلام کو لے کر کھڑے ہوں اور زار اکیلے تو کھڑے نہیں ہوں گے ان دعات کے ساتھ مل جائیں جن دعات میں یہ صفت ہو کہ جو اللہ کی طرف صرف بلانے والے ہوں عمل سالے کے ساتھ متصف ہو وہ نہ ہو جو کہے اور اور کرے اور بلکہ جو کہتے ہوں وہ کرتے ہوں اور اس کے بعد اتنے دلیر ہو کہ بباگے دہل دنیا کو للکارتے ہوں کہ ہم حق پر ہیں اور حق ہمیں یقین دلا چکا ہے کہ فتح ہماری ہے وہ تاوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہو اور ان سے تاوت تھر تھر کانپتا ہو یہ بھی ایک نشانی ہے آج تواویت پوری دنیا کے پوری کبتوں کے باوجود ان مٹھی بھر نوجوانوں سے تھر تھر کانپ رہے ہیں اور وہ خود اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ ناکام وہ اس کا اعتراف اب یہ جو امریکہ بھکلا کر پاکستان میں حملے کرنے شروع ہوا ہے کیا افغانستان میں گھستے ہوئے اسے ڈر لگتا ہے ڈر لگتا ہے یقین افغانستان میں اس کی دال نہیں گلتی ہے اب یہ پاکستان میں مارنا شروع ہوا ہے اور آج کے اخبار میں امریکن کوئی یہ جو مختلف یعنی ملک ہے ان کی سرحدوں کی حفاظت کی کوئی کمیٹی ہے اس کے انچارج کا بیان تھا کہ ہم یہ قانون ہی بدل دینا چاہتے ہیں کہ کسی ملک میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے ہم تو افغانستان پاکستان کے اندر اور شام دونوں کے اندر بمباری کریں گے اور ہٹ کریں گے القاعدہ کو معلوم ہوا کہ تم جہاد کے ان میدانوں میں جہاں وہ شیر بیٹھے ہوئے اب بھاگ گئے اور تم نے تسلیم کر لیا کہ وہاں گھستے ہوئے تمہیں اپنے ان جہازوں سے بھی ڈر لگتا ہے جن کے اندر پائلٹ بھی کوئی نہیں ہوتا آٹومیٹک ہوتے ہیں تو کتنے ڈر پوک ہو چکے ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اللہ کی مدد کی نشانی ہے وقا کا فخی کلو اللہ نے ان کے دلوں میں روک ڈال دیا بیمار اشرقو بلا <بِاللَّه> اس لیے کہ وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے امریکہ کہتا ہے میری عبادت کرو یا میرے ساتھ یا میرے خلاف درمیان کی بات میں نہیں جانتا اللہ کہتا ہے میری عبادت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں ان تنصر اللہ یسرکم تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا تو یہ سب فلسفے جمہوریت کے ساتھ اور قومی تحریکوں کے ساتھ اور مختلف اتحاد بنا کے اور توحید کے اندر سمجھوتے کر کے ایک بڑا گروپ بنا کر جیسے آج ایک گروپ بنا ہے کیا ہے جی یہ خود کش جو ہو رہے ہیں حملے ان کا حل کرنا ہم بالکل یہ کہتے کہ خود کش حملے کوئی کرنے والا شخص جو اپنے طور پر یہ فیصلے کرتا ہے اور علماء اور کمانڈر لوگ اسے ناپ تول کر حکم نہیں دیتے وہ فسادی ہے اور یہ بہت سے مساد اور راہ اور اس قسم کے مسلمانوں کے اندر مجاہدین کو بدنام کرنے والے لوگ کر رہے ہیں جہاں پر خامخواہ ہاں ہاں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں سب کچھ درست ہے مگر اس کا علاج یہ تھا کہ راپی بھی بیٹھ جائیں قبر پوجنے والے بھی بیٹھ جائیں قبر پوجنے والا سربراہ ہو اور نام نہاد مجاہدین بھی بیٹھ جائیں اور بس بڑے بڑے فتوے شروع ہو جائیں اور جن فتووں کے اندر بو آ رہی اور مجاہدین کی مخالفت کی اور ایک بھی فتوا نہ آئے کہ جو آج امریکہ بم برسا رہا ہے پاکستان کے اندر بے بس مسلمانوں پر بے گناہ مسلمانوں پر اور جو یہ خود برسا رہے اس کا کیا شریر حکم ہے کیا بس اتنی اجازت تھی جتنی اجازت ملی تھی اسی میں بس فتوا دینا تھا اس سے آگے حدود جو ہے وہ بالکل بنا دی گئی تھی کہ آگے نہیں نکلنا جہاد بھی اتنا کرنا جتنا میں کہوں من تم لہو قبل ان آزان لہم ایمان لے آئے ہو میری اجازت کے بغیر موسا پر ایمان لانا تھا تو مجھ سے پوچھتے کہ موسا پر کس طرح ایمان لائے کتنا لائے اور کیسے لائے تو یہ کیا جتنی اجازت ملی بس اتنا ہی کوئی لفظ بھی ہمدردی کا نہ کہا گیا کوئی بھی فتوا نہ دیا گیا ان لوگوں کے خلاف جو مسلمانوں پر بم برسا رہے رمضان کے اندر مسجدوں کے اندر بھی مسلمان محفوظ نہ رہے بچے بھی محفوظ نہ رہے بوڑھے عورتیں سب تو اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہر ہمدردی کے ساتھ ہر میدان کے ساتھ ہر زندگی کے میدان میں دعوت اٹھانا اور ان کے ساتھ جوڑ دینا یہ سخت ضروری ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ طریقہ ہے کہ جو پھر تمہارا دشمن ہوگا نا وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا کیا بہت دشمن دوست نہیں بنے اس جہاد کی برکات سے کیا رین وڈلے اب بھی تقریر کر کے گئی ہے جس کا نام عائشہ ہے جو سالبان کی جیل میں مسلمان ہوئی تھی دانشوروں میں سے ہے وہ عورت اور زبردست تقریر کرتی ہے جماعت اسلامی کے اجتماع میں آئی تھی اور اس نے تقریر کی ہے اور اس تقریر میں کہا ہے کہ یہ ریلیاں ویلیاں کچھ نہیں کریں گی نکلو چوڑیاں توڑو اور میدان کے اندر اس کفر کا مقابلہ کرو اس عورت نے کہا کہ چھ سو پچاس نمبر کمرے میں وہ کون تھی اگر آفیہ سیدھی کی نہیں تھی تو وہ کس کی چیخیں تھیں جو لوگوں کو پریشان کرتی تھی بتاؤ وہ کون تھی پھر اس نے کہا میں نے گوانتا نامو دے کو خود جا کر دیکھا میں وہ عورت وہاں پہنچی ہوں آخر وہ صحافی ہے اس اعتبار سے وہ پہنچ گئی تو اس نے مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا دیکھا تو میری زبان جو تھی وہ حرکت کرنے سے آ تھی اس واسطے کہ میں وہ دیکھ چکی تھی کہ مجھ سے بیان نہیں ہو رہا تھا یہ عورت ہے جو آج بھی عورت ہو کر دلیری کے ساتھ کام کرتی ہے اور اس کا بچ نکلنا ذاکر نائک کا بچ نکلنا اسامہ بن لادن کا زندہ ہونا یہ سب اللہ کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے یہ سب لوگ جو ہیں ان کے منہ پر ایک ایسا تمانچہ ہے کہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ حق ہی کے ساتھ ہمیشہ باطل مٹے گا جب بھی اہل حق نے غلطی کیا مجاہدین تک نے تو یہی غلطی کی ہے کہ وسائل بڑھانے کے لیے ذرا حق کے معاملے میں غفلت کی ذرا حق کے ایک پہلو کو تھوڑا چھپانے کی طرف مائل ہوئے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی مدد دور ہوگی حق کی بنیاد پر ہم جیتیں گے یہی ایک راستہ ہے اور اللہ نے فرمایا سمجھا اللہ دینا صبر اس راستے پر چلنے والے اس کو قبول کرنے والے اس سے متفق دعا دائی اور ان کے ساتھ چلنے والے ان کے لشکر یہ وہی لوگ ہوا کرتے اللہ دینا صبر جو بہت ہی صبر ہوں صبر سے دونوں مفہوم ہیں ہمیشہ مراد دیے جاتے ہیں ایک تو صبر یہ کہ اللہ کے دیے ہوئے راستے پر جمے رہنا دائیں بائیں نہ دیکھنا راستہ نہ بدلنا یقین رکھتے ہوئے کہ اگر کامیابی ہے تو اس راستے میں اگر موت ہے تو وہ بھی کامیابی ہے اس راستے پر اور دوسرا خبر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں تکلیفیں پہنچے ایزائیں آئیں تو انہیں تقدیر کا فیصلہ سمجھنا اور اس میں اللہ کی حکمت بالغور خیر سمجھتے ہوئے کبھی بھی اللہ کی شکایت نہ کرنا تو یہ راستہ ان کو حاصل ہوتا ہے جو ایسے صبر کرنے والے زخموں کو چاٹ جانے والے ہو وہ اور اس تک وہی پہنچتے ہیں اور اس کے حاملین وہی ہیں جو بڑے حصے والے ہیں ان کا حصہ بہت بڑا ہے یہ لوگ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی انہی کی داستانیں ہیں مٹ گئے جو ان کی خوشامد کرنے والے تھے ان تواغ کی منافقین اور مرتدین کے نام مٹ گئے اور اگر کوئی نام بھی لیتا ہے تو ان کا اچھا نام کبھی نہیں ہے تاریخ میں اچھا نام کفار نے بھی انہی کا لیا جو اس حصے پر تھے کہ سو بڑے آدمی جب لکھا کسی شخص نے تاریخ کی روشنی میں کہ کون ہو گزرے ہیں تاریخ میں وہ بڑے بڑے سو آدمی تو اس نے کہا جو میں نے معیار مقرر کیا تھا اس کی دیانتداری میں اسے مجبور کیا وہ عیسائی تھا اس نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ عیسائی ابن مریم کو علیہ فلاط والسلام اس میں سب سے پہلے درد کروں مگر مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نظر نہ آیا جس کا نام میں سب سے پہلے درد کروں کیا یہ گواہیاں نہیں ہیں یہ کم ہیں نبی ابد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطرہ پر مستشرقین نے کفار نے عیسائیوں اور یہودیوں نے صرف ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ساڑھے آٹھ سو کتابیں دیکھیے سلیمان ندوی کہتا ہے اور تو کسی کی کیا بات اور یہ جو لوگ اس راستے پر جمے رہے ان کے لیے مسلمانوں نے جو فن ایجاد کیا جو مسلمانوں کا میزا ہے فن رجال تو رجال میں یہ سب لوگ موجود ہیں جو احادیث کے روایت کرنے والے ہیں اور یہی اس نے کہا سلیمان ندوی سلمان ندوی نے اس نے کہا کہ کفار نے یہ لفظ کہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساتھی ملے جو اور کسی نبی اور رسول کو نہ ملے علیہ السلاط اسلام حالانکہ ان کی یہ بات غلط ہے سب کو اللہ نے مخلص ساتھی دیے مگر اس نے کہا جس انداز کے ساتھی اسے ملے کسی کو نہ ملے اس واسطے کہ اس نے جو بات کہی اور جس نے وہ بات نقل کی جس نے اس سے سن کر نقل کی انہوں نے اس کی سیرت کیا محفوظ کرنی تھی چھ لاکھ انسانوں کی سیرت محفوظ کر کے رکھنی تھی یہ امت اس قسم کی عجیب و غریب امت نکلی اپنے نبی سے محبت کرنے والی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہی کرتے ہیں جن کو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کے خلاف پیچ و تاب ہے جو ایمان کے جذبے سے سرچار ہے جو اس دنیا پر زندہ نہیں رہنا چاہتے جب تک تو اس کا بدلہ نہ اتار لے یہ اس طرح کے ہیں جس طرح کی وہ صحابیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ جس کو بتایا گیا مار کا ہے میں کہ تیرا خامد شہید ہو گیا اس نے انہ پڑھی اور صبر کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا پھر بتایا گیا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا اس نے صبر کیا اللہ تبارک کی حمد و تعالیٰ سنا کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتے ہوئے آگے بڑھی پھر اس کو بتایا گیا تیرا بیٹا شہید ہو گیا اس نے پھر صبر کے کلمات کہے اللہ کی کہ حمد و صناح کی اور پھر نبی علیہط وسلام کا پوچھا پھر جب انہیں دکھایا گیا کہ وہ موجود ہے اس نے تو ان مصیبت ان بات اگر جگہ لیا اور تم زندہ ہے تو پھر کون سی مصیبت ہے پھر کوئی مصیبت نہیں اور وہ دو بچے جنہوں نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ جو ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے ابو جہل ہم اگر زندہ رہیں گے تو وہ بچے دونوں نے عبد الرحمان بن آف سے یہ کہا تھا کہ ہماری زندے اور ہمارے جسم اس ابو جہل کے جسم ہے اس وقت تک جدا نہ ہوں گے جب تک جس کی موت پہلے لکھی ہوئی ہے اس کو موت نہ آ جائے بما یو لبکا ہا اللہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیقت بس آپ چل کے دکھ رہے اور کچھ دکھتا یہ بہت جو ہے جو راستہ چلنے والے الحمد للہ وہ